لبیک یا حسین یا حسین مدد یا حسین مدد کیا حسین مدد لب لفظ ہے کیا حسین کیا حسین ہے کیا حسین یا علی مدد لب ہے کیا حسین یا علی مدد دونوں کی ایک تیج سے ہم کو ملی یا رسدی مدد ہر کم سے دور رکھتا ہے بس ہم کو شہ کا غم طاقت اگر ہے لفظوں میں تلوار ہے قلم تلوار ہے قلم تلوار ہے قلم کتنی بلندی روپے ہے ابا کالا کالا کالا جہاز بھی اونچا ہے جس قد قدم لب ہے کیا حسین یا علی مدد دل میں ہے یا حسین لبوں لب یا علی ہے یا علی مدد سے لرس یہ خیبری لب ہے کیا حسین سے کب لفظ کیا حسین کیا حسین یا علی مدد؟ لبے کیا حسین مدد لفظ کیا حسین مدد کوئی عزیب ختم نہیں کر سکا ہمیں اس یا علی مدد نے دیا حوصلہ ہمیں حوصلہ ہمیں دیا حوصلہ ہم، ہمیں لب مالائی ہم ہیں ماں سے ڈرتے نہیں ہے ہم کسی عزیب کی کرتے نہیں ہے ہم, ہم ستل ہو بھی جائے تو مرتے نہیں ہیں تم لے گیا حیران ہے صرف ظلم نہیں رہو اپنا پپا کرنا بھی واجب ہے ہمت سے کامت کام ہمت اب اس کا لنگ کی یہ آخری ہے حض لب یا حسین لب یا کیا حسین یا حسین لب غم بھی خوشی سے سرتے ہیں لب اے کیا حسین آنسو لہو کے بہتے ہیں لب اے کیا حسین لاشیں اٹھا کے کہتے ہیں لب حسین کیا حسین بھی تاری گئے علی ملی ہے ہمیں یالی لہر یالی وس لفظ کیا حسین مدد بیچی بی کے کام کرنے ہیں ہمت بڑھائیے آخری امام عصر کو اب تو بلائیے اب تو بلائیے،, اب تو بلائیے اب تو بلائیے مشکل بہت ہے روزہ زینب بچائیے روزہ بچائیے رونا بچائیے قدم پڑھائے نہ یہ آخری ہے حد لبے کیا حسینسینسینی مدد لب ہے کیا حسین علی مدد جاری ہے اب بکھر والا لب کیا حسین نا انتقام کا لبے کیا حسین کیا حسین لفظ کیا حسین کا پردام گیا نب ہے کیا حسین اٹھائی مام کی مہامستری کی اب تم کرو مدد یالی یالی یالی بسر یالی بسر لب ہے کیا حسین یا مدد آنکھوں سے شہ کے توں ہے ربا یا لی مدد سینے سے کھیت ہے سنا یا مدد اٹھتی نہیں ہے لاش لش جو مدد ہے دیکھتا حسین کو ہے دیکھتا حسین کو اللہ سمت या علی या علی مدر مدر لب ہے کیا حسین لبین کیا حسین لب ہے کیا حسین یعنی مدر لب ہے کیا حسین یعنی مدر ہے بات جب کمر کے اجالوں کی زین ہو ناصر امام کے دل زہرا کے چین ہو زہرا کے چین ہو کردار میں علی ہو عمل میں حسین ہوں Love yep. yep.